کاٹری نے طلبہ <متحدث> محمد عبداللہ بن عبدالمطلب میں بخاری فدی بحث کے کہ مبعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سر شدر وارد کی تو مقرر ہوا کہ غیر مکلفین سرے کی مصنفت ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کہ یوں سر درے اول سر ہوا مقام اللقاء آسان صحابہ تابعین اور حدی کر گئی باب مبعث النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں سب نہ معلوم ہے جانا کہ بدینہ 300 ملین بیمار بیمار بیمار میں آ تمہارا میرے برینج رجب میں ماہ مورج پہل <سؤال> 1720 کا رہا جن میں نبی دیو مکہ سبع عشر سنیں در پیش کار دن 30 اور سنیں کار قبر نبوت درشکار عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم تو فی صلی اللہ علیہ وسلم باج جمالت الہمی اللہ تعالی نے باادر میں صد ذکر دارچ ملا کے نبی علیہ السلام اور شافۃ المشرکین مقام اعظم کی دیسا پوجا زیادہ کروا جو بڑا بڑا بڑا بڑا پھر جب ان کو سنا گیا تو کہ پندوس اور کی ترشہ وہ کو یاد ہے کہ سنی یاد کر اللہ کا وہ متا جب نہ رہا ہو اور پھر یہ دعا کہ فقل لا کنننا فذكينا ستذکر فلا ادعوا الله فقعدا وہ محمر وجوهو دانوں جو سینہ بازی کر کے تو خوب دوانید راجہ داد فقعدا کلا سو محمر وجوهو ذکری کہ معلمید سے شگات نا آدم السفر سرمک نے بھی رسال دو سے پوچھ رہا تھا آدم السفر مان جنا مرید فقارا من قبلكم زمن شدمشاء هم کہنی قوم رسازو نمجدو میں شعر دل حدیث اندر اس بند دوست ہمارے ماذون اعزامی ماذون اعزامی معاف کر وہ تو بہت دور تو پھسے لگا فلا ہم نہیں ابو گڈو کی دفع سے ماذون اعزامی پھو گڈو کے لاش نہ سم دے وقت او پھلی دی مایتر ہو دا زمرہ ترقی بول دور شمار کر بولار خان جی نے ہوئے جن میں شار کے بو گش ارا معلوم پرانی باوا اجن دا سر دو سربانی علام برا سرحی رمین دو سربانی شکر بسنکین بیوز دٹوٹے قرش محضر بزارکان جینی ورائتم من اللہ حاضران وقت قاملتی با اللہ حضر دیند راحت فیسیر راکیم جزیبا راکیب دسانائین حضر بدرگب و سنوی ما جزیبا راکیب دسانائین حضر موتایو رسول منظر کے تقریبان سے دیدر میں ما یخاف اللہ دا رفت راکیم وزیبا لاكن انا برانا ما عندي برانا دغنا جو بغينا ندخلوا انا بلا ما نقرا انا اور اب ادن محمد بن ولدان قرات نے قرات نے قرات نے مشاعر مشاعر تمناجات ومن رياء وامل من خراب وبعيد من خراب يلا في الشاطئ فرائدون فرائدون قدو يوا على غاوس وبيقين غامدا وبعيد جاندے اللہ حالت ندیم آئے تو بولتا من واللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں کیا حیثیت ہے والا دتن یعن یے گتن محمد باب اذا كان كان يا عمر رضي مگرو کا ساندوان آ میرے ابن ابو اوگیا او یاسر الاضپلار و الرحمن سمیرنداں امور گمار او قاضی کبیر ابوبکر زند قدما او لے 12 اسلام شہر ابو بردوافی الاسلام صاحب کی دعا دے نے فرمایا فرما کر میں علماء کھڑا تھا کہ میں علماء کھڑا تھا کہ ظاہر میں میں کھڑا کہ میں کھڑا تھا کہ میں کھڑا تھا کہ میں کھڑا تھا کہ نور الاسلامی جامعہ قرپاورز کی مایہ جامعہ امراوڑے بنا قلم مقدس سماں آیا میں و ان دین رسول اسلام ان دو کا ساز زمان میں کھلا ہوا ہے سنجر کبران نے ماہ مقدس نبو تدریم بعد ذکر کی مکہ کی آیات صدا اروازم خالص ما ہم انا ہم زاہد و امراکان عمر مرما ہم مکہ راوڑے غذایا در قرآن کے مطابق نے توقع محمد اسلام رحم پڑھ براہ اظہار بن چھوارے اللہ کا مطابق یادان تعید ذکر کے مبال دین جنا اسلام جاتوان کی سرتا جب تمہاری دیر بھاجپا کر رام کلام مسلمان جن کو سر و تاربی اکرد مارز آمنا ریمانی راوڑے و دارگی دیو فراس خواب پی و سارونی الزاب فدعو تللہو لہم ماہو مرد آمنا دو فاردی اللہ اللہ ی مور رضا مقرآن و دل شریمانی دیو فاردی بارینا فرمانی مقرآنی مانا بتواہمیندی انقلاب برادی او پراماقا جاگرہ تاربی روز تب دیل بتواہام تکی باب اسلامی اگل جا رکھتی باب اسلامی بارد روز ریمانی وراد دلنا لونیا پونے قران دے قران دے دیامانی ندی قران دے ہتن نسانہ ریقدر باب قران اس کی کرے تمرا اپی بلی سمے تو بکارے ہمارا سنگانا <تصفيق> ان کا باہر اعلان ہے فرمایا دیا علی کو چلا اماں اللہ نے دیا دین ہے یہاں کہ فرمانزل متین کے بھائی آرام کو وصول کریں اور ننھے سے معلوم شیخ کا مو بے فسانہ ہے باذنگ فضا دین اللہ یا کل وائل من مقام عندنا لگنا ہمت اور انی کی صدا با نامہ مقرہ علاوہ رہے ہیں مار اماں اللہ نے اعلان کیا قال خبر جب پانت رکا یکو روان چہ ان ہو پتہ بوذر روان فرات ہو تا کا ذکر نظر ما بدل نہ بڑا ہے کوئی نہ تمہارا سنترم نام کا بول ہونے طرف بنا طرفہ جالب ملا تو تمہارا ہے بنا میرا پتہ نہ ہو پتہ اسلام شان جاری ایک اسلام شہید ابن زید بن عرب مشیر کے عشروں بشیروں نے والله لگا ہے کلین دادا واکے لذلك جو امره ہوئے لو کو علی عتقا ہے انا کو قدر, اتنا... قدر شب دا و, و, و, و انامت نمو اسلام امر کو تڑن اسلام اسلام راہو دا امر تھا اور توجہ نماز صاف را نماز جہا سب جماعوں جو کتن دے رہے اسلام کلا او ترحیب میرا اسلام نام کی ایں برکے زمالہ کی کو پار ہو مسلماناں تو اسلام کو گورا ترحیب ور گل اس مسلماناں مسلمان دے دا مسلماناں دے اسلام نال مسلمان دا کے انور شراف بیا خدا مفارقت نظر واقعات و مقاریت ذکر رواتن و ماربی کی چیزیں بے تاଳو وجر و وقوع ہر بے و حال <سؤال> قرب و کلا و وحلہ تو بھی یہ پہاڑ تو بھر کے نمازی ماندا وینا و تموس کلسان سے تڑل پیشنا باں ان اقراب قولار بار پھر تذاد ذبیترن اسلام بانی امت کے اسلام پیغمبر ورہ حضرت 770 سے یہ کہانی کا جو نو کا پتہ پتہ بناؤ لیکن چمکار ہوتا و اكان اسلام غمرنا له انا كان محمد من الذين طلبوا انتصارنا بالبنيع علينا اسلام وروندت اسلام سبب غلبه الاسلام وسبب ذلته الكفار وغيره كان اولی کی اسلام روڑے اس جاور عاصم نوائر سحمی ابو عمر اراغ عاصم نوائر سحمی ابو عمر کی دیکھو دیکھونی علیہ و خرلت انحبرت جاڑا و مجونہ و فاغمانی مخططا گلدار پر اکھوما لکرسل علی و کمیس مکوخ جونہ مخططا کرکی دارا و کمیس و گلدار پر اکھوما وہ بین بین سام او دین خاندان پینہ حاصل بین سام عبداللہ انگر جو خلفاغنا گل بندر کو محمد مہبارترمر بےپ لا نہما نسر تا تھا بادن کا لاہو دیا گاڑی قال لیے نا پر امام ریان باجوابو کو دویل پال <سؤال> کتا نه چدا خبر و کلا لا صلی اللہ علیہ وسلم الله حافظ ذکر می ترې بعد هر قا رہا پدنه صلی اللہ علیہ کامین تو رضب یقوم بش ما هنه خپلار ما به بیمار نو خبره چې لا عمر کو کھو جانے کا سایہ راز دعوت عمر لو مقام میں الناس قد صار لبلوانی روان میراث سجد داوود کا سن بیذل دیکھو جوم سقر روان اصحاب ابن واجد بیذل پریوان کا اندر وقار ہیں قریدوں اتو چترے منذ قريب ابن خطاب سے سبش ہوئے ہیں باذن ہوئے ہیں انتبا او تر پلان کر دیں نے سب رام کر دیتے حبداللالمروی ویالا غلاو مظالفم خوف وظاہر بیتی سفاظ را چطا فلکورن والانم جو سرد ارون جار جنال علیه قباون من دبانی خورت بیت ونینا در ایکم خالا صابی اعو ماذا من خلق دوری صابی اعو من امر صابی شمید ہے ماذا صابی شمید ہے صابی شمید ہے لاو را تاز بس صابی ماذا صابی شمید ہے نہ وما ذا اسمعنے سے یہ اب دو مطلب ساری اعمال ولذم ما لا ساسلا اجتماع سے ہمارا ست سب سماپتا شہر انجن دنو کلا मानव दा मरना से कला और उसका कबरत इस कला वेलीली मानव चीज चीज गुमान को पेशवानदारा कि इल्ला काना कमाया जुन्न जा मानव का दिया मकनसुन वो साफ कर रहा है मुसाफिर कला मगर वो बड़ा हशरे का तंज भया गुमान का जैसे मानव से गुमान कहे सत्य फदोकना जिसको गुमान को मुझे मर जाएगा होगा अरे वो येना मामर जाल्सन उमर दोनों आदमी मर रहे हैं में कार देश पर मैं اَكَانَ لَكَ أَفْضَلُ <تصال> ظَنِّي يَا وَمْكَرُ مَا تَكَذَّبَ يَا رَسُولَ جِيّ خَبِيرِ الْأَوْ أَلَمْ كَانَ لَكَ أَفْضَلُ ظَنِّي كَذَابَند بَقُرُ كَذَابِ غُمَاهُ نُونَ وَأَنَّ هَذَا لَاجِيّ بِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَا دَاغِرُ بَقَوْجِيت بَارِ بَاقِي بَجْمَار يَن بُخْفُرْمَانَ فر باقی نے، باقی رجحان کا راو، فر باقی أو یا قائد در شوید ایسی جدک وزرین کی در آثار وہ چاہم رہا تھا ان تکو پیراس در ممید پیو مرہا مر تھا معلوم شو پیر حام باری انکارک سابق ہو زمانک تک مخید در شو محدثون زمان بمدگی ناگت آدھا خبری نہیں لے خالق او ایک سوائے در قائد لگا سرین گوید اپا شکر مواریت و قریہ اسطق برا بھی رجل, رجل مسلمان مجھول شدہو مخول معلوم سے ماندے دنگل رائے پر چھے مخاطبہ کرش پتہ سکرام سرا دنسلی مسلمان سے انزم مسلمانے اسلام ملاوڑے دنسلی بما پر نب مانکے ناکس نا ماندے پرشان رضی غوث بلہ بھی یہ رجلہ کی مخاطبہ کرش پتہ سکرام سرا کہ آگا خنام دے دیر تنا لکفر آگا یاد ہے کہ دے کاہن دے جائے سکت برا رجولا یہاں اچھا مخاطب شیفتی بانے بدین کرام بانے سوئے <مسلح> سڑے سڑے سڑی مسلمان سے جسی بار میں اسے بمان کا حیثت سفدوکنا اسے بمان کا مجھے <مسلح> مرجعہ <مسلح> ہوں گا یوں بینم آمر جارس امر در حلاؤن اپنیز مر سواد ابن قارب دے شبانم ایو سڑے خیصہ اکھا رکت اکھت آزانی یا او اس پکر گمار کی خطائر یا اکھت آزانی او اکھت اکھت آزانی خطاب ایم سے پکر خطاب گمار زمان او انہا آزانا جیلی ہی کھل جایلی یا ادا سڑے پکر سید بالے باقی نے پجمال یعنی پکو برمانی او رکت کانا کانا کو پکو برمانی باقی نہیں ایسا کانا تیر شوید آگی کانا ہ رجلیمر کا اور یہاں کہا ہے تیر شوید دار رہی کہ نیشی جدہ قضلی کی لحال آثار وہ جو عمر رہو تھا انتبو فراسہ در ممید جو عمر رہو تھا معلوم شوید پہ لحام بانی زمانے کے لکے مخیدر چیو محدثون زمانہ پہ ملکی لائکہ داری شبہ وہ سوائے دوکاری لگا سرینگوئی ہے حفر شکر ہے مہارہ ایک وقریہ ہوں استقبرا بھی رجل اسطق مجھول شدہو مکھول معلوم جائے ماندھو رای بچے مخاطبہ اکرش پتہ سی مسلمان سے اندھو مسلمان ہیں اسلام میں رہو رہے تھا سب مباری لگ مانکے نا اکسا ماندھے پرشان اس لگ بلہ بھی رہ جانا چی مخاطبہ قسم پتہ سی کلام سرا چاگا کلام سرا دے دے اتنا دے کفر او یاد دے کائن دے یا استقبال رجولا مسلمان یا مقدمہ انہاں جماع خطاب چھ پدی بانی بندہ کلاماں نزوی سڑے سڑی مسلمان کر قال تہیننی اعظم والے <سؤال> ک اللہ ما برتنی دا استثناء پر بعض زمانہ رسول ما کمن اسندر کون تھا نا ول نہ لاپ من بشاں الا ما برتنی معنا لازم علیہ ک اللہ والله ما تو میرا کنوارستان امام تارو کو صاحب پر شیوا گردا چھ خبر بہ را ہوا کہ ترسے قبلی قبلی لیکن اللہ خدا عمان دے نکو بو साधुय कसम पाला इल्ला मा वरते मगर एक बार सा के मा तवररा को फलाहत में जों ने सिंह को कों तो काय न हो वो सुजन वो जमार वो तो नहीं काय न हो कों तो काय न हो कि जाहरिया वो तो काय नहीं बजा रिया थी परहमा जवाजा अत्तबिहि मिन इन्नी इगबी जे नियत का तकायना नो सब जन्नत तावीदा نا, نا. ماں کب را تا ماں تا خبر کہا کم یو خبر کم آ خبر سوال جننی تمہارے اخبار پر گبراہ پریشان ماروبا کی ما کو مقصد الم تر جن ابلاس نغر تاز اور تحجر دا گیتا ویا سہا او نو می دید آگیتا من با کا گئی دینا <coughs> او دکانو کو دینه پوکانو کوری او پټاټو دکانو احلات আনে تا دې نه کی چې رکات دې لاندې ور ډول شي کوکانو پټاټو نه پاتو دکانو و او دا دې دا مقصد فرمانی مقصد ذکر کوي دې نوبرته جنابت او دغه ته حیرت نه به سبب د بیعت د نبی رسول الله باندې مخکې باندې له بربے ہونے سارنے بے بین بے شوہ شو مندرا میز یا, نا. یا واشن کرمنی <تصفح> بلکلا مقصد یادو یادونا او کہ سن دی دی او کار سا دا کرون سا ایدی او اس پرکھنے ویسی دی اس کو سہراغان کویسی دی کو داران کو پت میں سن نبی رسول نے کہ میں تصرف تو پر کہ وہ سیدھا وہ تصرف کرے جو اس واسطے سہراغان کی نا او دریم کنارہ تاکید نواقینا اندا جکنا شوب شروع شدی ترا پر صبر دی شروع شدی دالے داخل شروع کرو پتہ کی معلوم نہ کرو الام لوہی کا سوجن داو تاوی بلاسا لاگی تحیور فسبب دی شہب صادو بے سن نبی رسل کرا او ویاسہ نو میت داگی دسرا پسلا یا نو میت دی جنات تقید جوہ کھیناں چے دیوا سبب کرے تاقیق نو سبب دےنا من بعد این کاٹھا رہو گے پس ڈیر اوپر سی درنا پس وا پھسے نہ این ورحوكا بالکلاصل یقو حقتا خانو پدی صارشو درزیدن درزیدن درزیدن کھیڑی تاقیق معلوم لیکن معلوم نہیں نور جنات بابا نصیبین والا قتیمانوں نور تو وا کیا ورحو کا او لحو گئی او پٹارن سب خان سرا وہ درزیدن نئی نئی لیکن اس تاقیق معلوم واپس شو بعد ان کا جا اندانا میتی دین ہدا کے تغیر ذاتی نعمتی ذاتی ذاتی ایک ذریعہ سبب تھا کھن دو تحیت سبب سے واقعہ بس تو اور دعوتے اسلام دعوے کے علاوہ ہے میں سن رہا ہوں نور من کندی دیوجن چتا سبب دے اسلام دعوا کنا سبب اسلام دعو کر دے ایمان نہ چاہیے واجب ہو کے نہیں ہوا بہن میں انا یمرن دا حدیث تو تین دا ہے ہو کے کفار رس نا ہن جار جن بیاجن یہ شریف سے راوس راوس سے شریف چلا اور اعلیل پر فسرہ بہ صالحون صلی اللہ علیہ سر اور وقت یہ چے سن لَمَسْ مَا صَارِخًا اداسی چکا ما شک اندر در خضورا چکا لَمَسْ مَا صَارِخًا خطو مَا اندر در ایت چکا احسکر آشتو سوطا منورد سک آواز وراد دین يقولو وید در اچر وغن کی یا جریح امر نجیح رجل فسیح يقولو لا الہ الا انتا یا جریح شانس یا جریح این جس چاراک امر نجیح دائیو امر دے دے کامیابی ہاں دا امرن ہاں دا امر دے دے کامیابی ہاں امر دے کامیابی سلے رجل <سؤال> فسیل رایو سلے فسیحا وای خلکتا ہے انہاں کے خلکتا ہے لا الہ الا انتا نجسے بلدو ملگار مدرسی کلے چیدہ چلوار لکھو سبا لکھو را ٹوک لکھو بلدو ماو اللہ برحو نقضی کے دے دے دے دے یہ حالات جو لا نقطہ لیکن لے جانا قد عالمہ کوئی سمجھا جدید رسل ثم نازل میرے بے آواز کوئی اجری امر کا اور داخل چلے جنن قسیہ قال دنیا تجسری قسیہ وہ خلقتینان کے چلا ارا الا انت نا با نا قال انا تنفق تو زباط کے بھمان اشم نام اندر ساتھ نو ترکنے جو ہے جہاز نبیون نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وقت کے بعد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داود المظفر کو کہا کہ ہاں تیو میرے جو ہے اذن نبیتی بیان ولا سمعت دعاء متاع هذا الى جاء يقول لها قال له خالد من متى جاء بمعنى الكاف في كما ورانا هذا من كلام الله محمد انا وقتو ذمت عملي وما سمى الاسلام راول ولا اعوذ الى ذات نذ ذات تلن بريدي ثم قال कहता اس جات کی ظلم دے مقصد ہے لگا انہا ان قلد کی چرید و خود توٹی توٹی شید و جنامہ ساسرہ برسمانہ سرلہ کانا محقوقا لہت دیدا این قلد کی توٹی توٹی شید بابا انشاء بابا خانای لہت علاماتنا بغدن سر بابا